عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال حضرت ابو عبیدہ ابن الجرا نے ایک روز حضرت عثمان سے بحث کی انہوں نے کہا کہ میں تین چیزوں میں آپ سے افضل ہوں حضرت عثمان نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجرا نے جواب دیا اول یہ کہ بیت الرضوان ہدے کے وقت میں حاضر تھا اور آپ اس وقت غائب تھے دوسرے یہ کہ میں بدر کے غزوے میں شریک ہوا اور آپ نے اس میں شرکت نہیں کی تیسرے یہ کہ غزہ عہد کے موقع پر میں ان لوگوں میں تھا جو ثابت قدم رہے اور آپ اس میں ثابت قدم نہ رہ سکے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اس پر غصہ نہیں ہوئے بلکہ یہ بولے کہ آپ نے سچ کہا پھر اپنا ازر بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان نے کہا کہ جہاں تک بیت الرضوان کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کے تحت مجھے مکہ بھیجا تھا اور غزوہ بدر میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر مدینہ میں مقرر فرمایا تھا اور جہاں تک غز احد میں میری پسپائی کی بات ہے تو اللہ نے مجھے میری اس کوتاہی کے لیے معاف کر دیا البقریات الاسلامیہ صفا اس واقعے میں حضرت عثمان پر براہ راست حملہ کیا گیا تھا مذکورہ تینوں باتیں بظاہر ان کی شخصیت کو سخت مجروح اور مشتبہ کر رہی تھیں مگر حضرت عثمان اتنی سخت بات کو سن کر بھی غصہ نہیں ہوئے انہوں نے ٹھنڈے طریقے سے کہا کہ بطور واقعہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے پھر اس اعتراف کے بعد انہوں نے تینوں واقعے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا تیسرے خلیفہ راشد کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کے انتہائی سخت تنقید کو بھی ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سنا جائے اپنے آپ کو اشتعال سے بچاتے ہوئے سادہ طور پر اصل معاملے کی وضاحت کی جائے